جی سر بارے میں پورا خوبصلت حامد سجدہ کی آیات ہیں جو آج ہم ہاں پڑھیں گے دعوت دین کے بارے میں طریقہ کار اور حکم اور اس کی بنیاد سب کے اس میں ہوا یہ تینتیس نمبر آج سے لے کر چیس نمبر تک الحمد للہ ناخمن رحو من ونحتغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله لو قلاب دل لمن يهدل فلا هاد يرى وأشهد أن لا إله إلا الله وقته لا شريك وأشهد أن محمد نبد ورسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر لبون مصلفاتها وكل محدفة في الجدع وكل بجع في الزلالة وكل دلالة في الجدع أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے بہتر وہ مت احسن قول, قول کے اعتبار سے بات کس کی ہوگی اس سے بہتر کس شخص کی بات ہے ممن جو اللہ کی طرف پکار لگائے اللہ کی طرف بلائے اللہ کی مخلوق کو وہ عاملہ صاحبہ اور بلائے جس چیز کی طرف صالح عمل کی طرف اس پر خود عمل پیرا ہو را اور جس نے یہ کہہ دیا اس بلاوے کے ساتھ پہلی شرط یہ کہ بلاوا صرف اللہ کی طرف ہو دوسری یہ بیان کی اس کی صفت کہ وہ اس پر عمل پیرا ہے جس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. اور تیسری بات رقال اب ندی بل مسلم وہ بغام یہ دہل اعلان کرتا ہے کہ میں تو فرما بردار ہو گیا کوئی میرے ساتھ آتا ہے نجات کے راستے پر تو سب آ جاؤ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو الحمد للہ میں اس پر یقین کامل حاصل کر چکا اور میں اس پر عمل پیرا ہوں اعلان اس بات پر اس کا عمل بھی ہو اور اس کا اس بات پر دعوی بھی ہو وقت خاصانا تو ورد بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی پوری دنیا کے زی عقل انسان اس پر متفق ہیں خواہ وہ عقلی بصیرت ہی صرف رکھتے ہوئے ایمانی بصیرت سے آ رہی ہو یا اللہ تعالی نے اپنی بصیرت سے انہیں ایمانی بصیرت تک پہنچا دیا ہو سب کا اس پر تو اتفاق ہے کہ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی ادا بل نظین احسن اب دفع کر دور کر روک اور اصلاح کر برائی کی اس سے جو احسن ہے بہترین ہے برترین کو مٹایا جا سکتا ہے بہترین کے ساتھ بدترین کو اس جیسے بدترین کے ساتھ مٹا کر ایک دوسرا بدترین لے آنا یہ کوئی حل اور اصلاح نہیں ہے اور دین اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے فائض الزین بہینہ کا بہینہ پھر وہ جس کی اور تیرے درمیان دشمنی تھی کان نہو ولی بلی حمیم وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ تیرا گرد جوش دوست بلکہ یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ برائیوں کے مقابلے میں بھلائی پر جمع رہے گا اور برائی کے ساتھ برائی برائی کو بچانے کے طریقے کار سے کبھی بھی انحراف نہیں کرے گا مستقیم الحال ہوگا کیونکہ پیچھے انہی آیات میں یہ بات گزر چکی اب نلہ دین قال ہوں اور من اللہ خوب مستقبوب وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اس کے عمل میں اور جمع کا سیدھا استعمال کیا جماعت کی شکل میں افراد کی شکل میں انہوں نے اس کا ثبوت لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے پیش کر دیا وہ اس کے ترجمان بن گئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بیت سمجھتے اسی طرح سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ پوچھتے رہتے تھے جب اپنے لیے خیر کی بات کا سوال کیا تو کہا کا رب اللہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جا وماقاہ اس مقام تک پہنچنے والے اس فضیلت کو حاصل کرنے والے اس گھاٹی پر سوار ہو جانے والے وہی لوگ ہیں جو صادر ہیں صبر کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیا جائے اور یہ سعادت انہی کے حصے میں آتی جن کا حصہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اللہ حضر میں سے کرے آنے <تصفح> <يَنزَغَنَّكَ> مِنَ <نَذْغَة> اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ وش وسا گیر ہو اس عمل کے راستے میں یہ دعوت کا عمل عظیم عمل ہے یہ وہی مقصد ہے جس کی وجہ سے انبیاء و رسل کی بے کی گئی اور یہ بہت بڑی امانت ہے کہ جس کو انسان نے مان لیا سچا جان لیا اور اتنا سچا جانا کہ اس کے عمل نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ اسے سچا جانتا ہے جو ایک چیز کو سچ جانتا اس پر عمل نہیں کرتا وہ گویا کہ اپنے عمل سے اس کی تقریب کر رہا ہے جھٹلا ہے اگر یہ جی عمل دو قسم کے ہیں ایک تقریب پر ایمان میں نقش واقعہ ہوتا ہے ایک عملی تقریب پر ایمان ختم ہو جاتا ہے جو نواف الاسلام اسلام ہے آپ جانتے تو یہ بڑے حصے والے لے گئے اس اجر کو اور اگر اس راستے میں شیطان کے وسواس دامن گیر ہو فسٹ بن تو اللہ کی پناہ پکڑ کہ شیطان ادبین ہے کھلا دشمن ہے اور اس سے بچا جا نہیں سکتا جب تک اللہ کی پناہ حاصل نہ ہو اور وہ انہیں کو پناہ دیتا ہے جو پناہ کے مستحق ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ مانگنے والوں میں سے کون حقدار ہے جسے پناہ دی جائے پھر جسے اللہ کی پناہ مل جائے بھلا اسے کسی اور کی پناہ کی کیا ضرورت علیہ صلاح آبد کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اے اللہ تو ہر حال میں ہر مشکل میں ہر جگہ میں ہر ایک کے لیے ہر وقت میں ہر زمانے میں کافی ہے اور جس نے تجھے پہچان لیا اسے غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر تفور کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی ہے ابن ابن اس میں زبردست تاخیر ہے تو وہی ہے بارکی مقبول بل سورت الراف میں بھی موجود ہے خزل و ابور بل یہ آئے نمبر اگر جاننا چاہتے تو ایک سو نمبر آئے گا دو سو نمبر سورت الراف ایک سونا دوست یہ دعوت جو ہے یہ ہمارے لیے آدمی بدل آ جائے مجھ سے پہنچا دو لے کر ایک آئس کیوں نہ ہوگامی رہی معاملہ رحمت ان شاہ کو اس کی شہ کرتے ہوئے میں نے سنا کیونکہ محدود سب سے زیادہ قرون ثلاثہ کی تفسیر کا حامل ہوتا ہے کے اور وہ فقیر بھی بہت بڑے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر ہر شخص دین کے ہر معاملے میں مبلغ من کے اٹھ کھڑا ہو یہ جائز نہیں ہے بل آندھی ولو آیا مجھ سے پہنچا دو لوگوں تک خارو ایک آیت کی نہ ہو وہ کہتے ہیں اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ ہیں رضوان اللہ علی رضمین جنہوں نے ایک ایک آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس تناظر کے اندر سنا جس کے اندر وہ آیت نازل ہوئی اور اس کے سیاق سیاح طباعت کو معاشرے کے اندر ایک زندہ اسلامی ماحول میں پہچان لیا کہ یہ آیت جو ہے اس کا محل کیا ہے اس کے حکم کیا ہے اس کی استثنا کیا ہے اس کی قید کیا ہے یہ کن کے لیے ہے اور کس طرح سے اس آیا مبارکہ پر عمل ہوگا اور کس وقت کہاں کن لوگوں کے لیے کس طرح سے پہنچانا ہے؟ وہ اس آیت کے بارے میں ایک سند رکھتے تھے اس اس اس کے اس آیت کے بعد پہنچانے کا حق شخص کو حاصل ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آمت المسلمین میں بھی جانتا ہے انہوں نے یہ مثال تو نہیں دی انہوں نے مجمن یہ بات کی آمد المسلمین میں سے بھی ایک شخص جانتا ہے کہ وضو خطا ہو جاتا ہے جب انسان کی ہوا نکل جائے اب ایک مسلمان مکمل نیت نیت طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکا ہے اللہ کو اللہ وہ حلو کرتا اور اس کے بعد اس کی ہوا نکلتی ہے اور وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے تو عام مسلمان کو بھی حق حاصل ہے کہ اس طریقے سے اسے بتا دیں سبل کا بالقسمتی بند مئوزہ کے لحاظہ اللہ کے راستے کی طرف بلا ضرور مگر حکمت کے ساتھ پہلے تو حکمت قرآن و سنت کو کہا گیا یہی تفصیل ابن ضرور نے صحابہ تعاون کا بتا سے نقل کی کہ اس سے قرآن و سنت مراد بالقسمت سب سے پہلے کہ تیرا بلاوا تیری بات علم پر مبنی ہو تو دیکھ شبہ نہ ہو کہ قرآن و سنت میں یہ بات کسی طرح تجھے یقین ہو جیسے تجھے یقین ہے کہ گرو تو خطا ہو جاتا ہے ہوا نکلنے کے تحت اب پہلی ترین چرچ پوری ہے پھر سکھ ما ون جیسے لہاسا نہ اور واضح تیرا تیری نصیحت وہ ہاسانہ ہو اس میں عرف نہ ہو اس میں آسانی ہو اسی لیے فرمایا کہ جب کسی عمل میں انسان آسانی اختیار کرتا ہے الا زوانہ تو وہ عمل مزیر اور جلیل ہو جاتا ہے اور جب اس میں ان سے اختیار کرتا ہے خورد راپ الا اچھانا تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے یا یہ حدیث ہے یا فکہ کا اصول ہے بہت زیادہ اسے پڑا کہ جب بھی رسک ہوگا کسی کام میں رسک ہے رفیع کسی سے ہے رسک پیار محبت خوبصورت انداز آسانی اچھا طریقہ اور اس کے مقابلے میں کون سا ہے خوب طرح طریقہ اخلاقی کا طریقہ دورانے والا طریقہ اس لیے کہ بشرو بشارت دیا کرو بلا شروع بگایا نہ کرو لوگوں کو تو وہ اس کافر کو انگریز کو جو آج مسلمان ہوا ہے آسن طریقے سے یہ بتا سکتا ہے بتانے پر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے تو بتا دیں کہ آپ کا وضو پتہ ہو چکا ہے آپ نماز کے لیے وضو دوبارہ کریں اس انداز سے نہ بتائے کہ وہ اسلام کے بارے میں شیطان اس کو بردا کر رہے تو دعوت اس لیے آج خاص موضوع اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ واٹس ایپ بھی آئے رہے گزارل اسلام بٹ وہ بھی اس بات پر زور دیتے رہے اور حق تھی یہ بات کہ آپ درد جاری رکھے ہوئے ہیں دعوت کے لیے یہ بھائی تیار اگر ہو رہے ہیں تو یہ دعوت دیتے ہی کتنے لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں ہر درس میں ایک مہینے کے بعد کسی ایک آدمی کو لاتے ہیں ساتھ اگر یہاں بھی لا سکتے تو کوئی اور درس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے کیونکہ آج لوگ سے آتے ہیں انہیں پانی پلانے والا کوئی نہیں یہ نہیں کہ اس امت کے اندر یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالق محبت کرنے کا اللہ کے عمل کرنے کا قربانی دیتے سخت جذبہ ہے اتنی قربانی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مگر کمی ہی کس بات کی ہے الحکما قرآن سنت کا علم اگر ایک کام کو اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق نہ کیا جائے وہ اتنا ہی نیک نیاتی سے کیا گیا کام ہو آپ کو پتہ اس کا عجر نہیں نہ اس کی برکت ہے اس لیے پہلی بات یہ ہے اس سے بہتر بات کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلا اس بلاوے میں اکثر ہمیں بھی چاہیے آپ کو بھی سب سے پہلے مجھے جو بات کر رہا ہوں کہ اللہ توفیق دے اللہ تحمل الطا فرمائے آمی تو بات میں جواب دینے کی جلدی نہ کی جائے بلکہ بہت زبردست رزق اختیار کیا جائے بہت نرمی اور آسانی اور تحمل اختیار کیا جائے اور اپنے سینے کے اندر جھانک کر یہ دیکھ لیا جائے کہ میں صرف اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے پھر دعوت کے اندر برکات کا منجول ہوگا شیطان فسٹ دن کا اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ وسا آئے تو اللہ سے پناہ ماہ وس یہ بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے کہ آج اسے پچھاڑ کر دے یہ پچھاڑنا ہرانا یہ اپنی جگہ پر ایک ضروری حصہ تو ضرور ہے گا اس کا دلائل دینا اس کو رو کر دینا اس کا ہجت تمام کرنا مگر مقصد قطعاً کسی کو شکست دینا اور گسوا کرنا اور جلیل کرنا نہیں مقصد تو اسے ہدایت کر لانا ہے اسے آگ سے بچانا ہے اس کی مثال ہمیں اس شخص کی سمجھنی چاہیے کہ جس کے کرتے کو آگ لگ چکی ہے اور اس میں لباس بھی جدید نائلن وغیرہ کا پہنے ہوا ہے اب ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اسے نظر نہیں آ رہی اب اسے بجھانا ہے اور اس انسان کو اپنے سامنے جلتے ہوئے اور جلا ہوا اتنا خوبصورت آدمی ہے اسے ایک اب شکل میں دیکھنے پر میرا دل جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا میں کسی طرح سے اسے بچانا چاہتا ہوں جب تک دل میں ہمدردی نہیں ہے مندایت نہیں ہے وہ نہ تبلیغ نہ کرے ہمارے ایک اور استاد ہیں پہلے ایک استاد سے سنا تھا یہ معاملہ شیخ سفر حوالے سے انہوں نے کہا مناظرہ اپنی جگہ پر اسلام کی دعوت کے اندر ایک ضرورت ہے. اور ایک جز لازم ہے مگر مناظرہ دعوت نہیں ہے صرف مناظرہ نہیں ہے صرف مناظر کا مزاج عموماً بگڑ جاتا ہے وہ صرف مناظر ہو کر رہ جاتا ہے دعائی نہیں رہ جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے شکست دینا اور میدان مارنا پھر اس سے ہدایت دور ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی مناظرہ ایک وقت میں بجا دل ہو دل لتی ہفت جب کہا پکار لوگوں کو پکار لگا اللہ کے راستے کی طرف دل حکمہ حکمت کے ساتھ قرآن سنت کے علم کی بنیاد پر مواعظ حسنا کے ساتھ پیارے پیارے بعض نصیحت کے ساتھ پھر یہ کا بجا دل ہوں دل لتی احسن اور اگر جدال کا مقام آ جائے ود مقابل جھگڑے پر تل جائے دلائل کے میدان میں تو احسن طریقے سے اس کا جواب دے ایسے طریقے سے جواب نہ دے کہ تو اس کو ہرانے کی کوشش کرے بلکہ اس کو جیتنے کی کوشش کر دیکھتے ہیں ہم اللہ کا نبی علیہ سلاح اسلام مہاند کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلاط اسلام معاند کہتا ہیں انا اوحی و ابیف معاند کا اور غیر معاند کا فرق داڑی کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے معاند کون ہے جو حق کو جان لینے کے بعد حق اس تک پہنچ چکا آپ کو دلائل کے ساتھ تجربے کے ساتھ اس کی گفتار اور اس کے کردار سے یہ معلوم ہو چکا کہ اس کو حق پہنچتا ہے یہ اس بات کا اعتراف رکھتا ہے اس کے بعد وہ باطل پر ڈٹا ہوا ہے. یہ ہے معاند معانب کے ساتھ سخت رویہ ہے اسلام کی دعوت کے اندر اور جو غیر معاندین ہیں ان کے ساتھ رویہ مختلف جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ممکن ہے ان دعوت اپنے اصلی رنگ میں پہنچ جائے تو یہ آپ سے بچ جائے مقصد آپ سے بچانا ہے عَلَى الْحَدِيثِ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر بیٹھیے گا اس سدمے سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ داری کے دل کے اندر یہ اصل آواز ہے وہ اللہ پر ایسا یقین کامل حاصل کر چکا ہے کہ اسے آگ نظر آتی ہے اسے انسان جلتے ہوئے نظر آتے ہیں یقین کی آنکھ سے جو قرآن میں بتایا ایک خال ادھرتی ہوئی دوسری خال چلتی نظر آتی ہے اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس دن کہتے ہیں کہ اللہ یو صرف یوم عزاب ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے صرف ہلکا کرنا مانگتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا اس کو نظر آ رہا ہے اس کو جنت کے لازوال نعمتیں بھی نظر آ رہی ہے جنت کی خوشبو بھی یہ یقین کے ساتھ سن رہا ہے یہ اس حال میں دعوت کے لیے آگے بڑھا یہ انسانوں کے لیے ہمدرد ہے انسانوں کے لیے یہ ایک ایسی دوا لے کر سامنے آیا ہے کہ بیماروں کا شافی علاج ہے تو یہ جب تک نہیں ہے مبلک میں نہیں سبھی مبلک وہ مبلک ہے ہی نہیں اسلام کے لیے مناظر بن جانا کوئی کمال نہیں ہے شاید سفر کہتے ہیں کہ بیش ہے یہ ایک جز ہے جیسے ڈاکٹر ڈاکر نائک حافظ اللہ وسلم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہندو اور عیسائی اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کو ان کی کتابوں سے جٹلا کر انہی کی کتابوں سے اسلام کی حقامیت ثابت کرتے یہ ایک ضرورت ہے مگر ساری دعوت یہ نہیں اس کو ساری دعوت اگر بنا دیا جائے گا تو آدمی جنلو مزاج ہو جائے گا اور لوگوں کو بگانے کا باعث بنے گا دعوت تو یہ ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے شمع لے کر نکلا ہے راستہ دکھاتا ہے کھڈوں کی نشاندہی کرتا ہے کیا اللہ کے بندو یہ دیکھو یہ کتنی کتنی بڑی خدمتیں ان میں گر جاؤ گے کبھی نہیں نکل سکو گے اس سے نندا یہ چپکتی ہو اس کے کردار سے اس کی آواز سے اور اس کے بلاوے میں صرف اللہ کی طرف بلا دیا اسی لیے فسٹ پرائز بندہ جب بسواس دامن ویر ہو فیطان کہ آج سے تمہیں کمال کر دے آج جیسا کبھی نہیں ہوا آج جس طرح تمہیں دلائل دی گم کر کے رکھ دیا اس کی وقت اپنے دل میں ڈوب کرتے آؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر وقت مل جائے گفتگو کے دوران تو تاب کرتا ہے گفتگو کرتا, کرتا ہے تاب یہ سب سے چھوٹی کی عبادت ہے دعوت دیکھو امبیا کی سب سے بڑی سنت ہے اللہ السلام وہ دعوت ہی پر محبوس ہوئے تو خود بھی اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو بھی بلاؤ تو پہلی تا کرتا رہے ہے گفتگو تاغز کرے انی من اللہ کا بن رہے کہ اللہ ہے نہ ہو دعوت میں کچھ حصہ میرا اپنا ہو اپنے لیے ہو میں اس لیے ایک دم دعوت میں شیطان کے چنگل میں آ جاؤں کہ آج تو نے کمال کر دی آج تو توں نے اس دشمن کو ہرا لیا کہ بڑے بڑے, بڑے علما کا جواب نہیں دے سکے اگر ایسا ہو گیا تو کہا اللہ حدانا وما الحمدل تو پہلی شرط جو ہے با دوسری شرط ہے عوام نیک عمل اپنا عمل اس دعوت پر اس دعوت کے سچے ہونے کا ثبوت بنتا ہے دوسروں کے لیے آپ بتائیے ایک شخص ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو ہومیو کی کی زبردست تاریخیں کرنے کے بعد ایلوپیتھک دوائی آپ کے سامنے کھائے آپ پوچھیں گے کیا وہ کہتا ہے یہ میں سپیشلسٹ کو دکھایا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کو ایک ایسی خطرناک مرض ہے کہ یہ نہ کھائی تو آپ تباہ ہو سکتے ہیں تو اب اس کا بات کدھر جائے گا ہومیوپیتھی پر ختم ہو جائے گا سارے کا سارا خاص کہ میری غلطی ہے ہم اس میں مانتے نہیں ہیں تجربہ نہیں رکھتے کچھ بھی کہتا ہے کوئی نہیں مانے اس بات تو عام صالح وکالمسلم اور اس مقام عظیم پر اللہ نے اسے سفارت کر دیا اور یقین کے ساتھ کہ کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ شرط نہیں ہے اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بھی مسود فرماتے ہیں ربی اللہ مشہور کا مشہور قلم کا تفصیل میں کہ تُو حق پر رہ تکیلا ہو اگر تو حق پر ہے تو ٹائپ تو, تو, تُو جماعت اس نے کہا ابراہیم کیا تھا امت امت تھا اللہ کے لیے کلوت کرنے والا اللہ کے لیے کھڑے ہونے والا وہ ساری دنیا کی پرواہ نہیں کرتا تھا اہل حق کو صرف یہ یقین ہو جاتے کہ وہ حق پڑھے پھر وہ کھڑے ہو ہیں دعوت کے اندر استحجال منع ہے اسی لیے فرمایا سخت دل صبر کا صورت الفتاب کی آخری آ جائے سخت دل صبر کا مزیر اسلام کو صبر کا حکم ہو رہا ہے آپ اور میں کون ہے جب دعوت دے فسٹ ڈیسٹ کمال آج بھی بنا رسول جس طرح پہلے بڑے اذب والے رسول صبر کرتے رہے بلا تستا ہوں ان کو جلدی نہ ان کے لیے مچا جلدی عذاب نہ ماں کام نہ ہوں یوم یار یو یہ تو اے یہ حال ہے ان کا کہ جس دن اس کو دیکھیں گے جس کا تو انہیں وعدہ دے رہا ہے تو کیا دیکھیں گے لم الا اللہ من رہا انہیں یوں معلوم ہوگا کہ دن کی ایک گھڑی دنیا میں رہے تھے بلا یہ قرآن پہنچانے والا ہے یہ پہنچا دیا قرآن بلاہ ہو گیا ہے کو اللہ اور ملکا سرو فاسکون اور حلاق کو صرف فاسک یہ فاطق مبانی کافر کیا ہے تو فاسق مومن بھی ہوتے ہیں یا مومن مراد بھی یا صرف مراد کفر ہے کافر ہی ہلاک ہوتے تو یہ اللہ تعالی نے جو بات بتائی ہے کہ کان یوم یم نما یو ادم لب یا کہیں کا اللہ عیبیت ایک رات یا ایک دن رہے اب یہاں کا دن کی ایک گھڑی رہی ہے تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ دن کی ایک گھڑی ہے یہ تو دن بیتتے چلے جاتے ہیں کل ہی میں سوچا تھا رابطہ سفر حوالی کو وہ کہتے ہیں یہ منٹ جو ہیں یہ منٹ ہی تیری زندگی کو بناتے ہیں ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ سرف ان منٹوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے تھے تو سب سے پہلے داغل کو یہ یقین ہو کہ میں بھی ایک گھڑی کے لیے یہاں پر موجود ہوں اور یہ بھی ایک گھڑی کے لیے موجود ہے پاگل کو کس طرح سمجھا دوں یہ جہنم میں چلا جائے گا اتنا خوبصورت اتنا اصل دنیا میں تمام مشکلوں کی گتھیاں سلجھانے والا آج میری بات کیوں نہیں جان رہا کیوں اسے کیا تکلیف ہے تو وہ گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور وہ کس طریقے اختیار کرتا ہے قرآن سمت کی روشنی میں اسے نہیں آنے وہ صرف جدال کرنے والا اور مناظرہ کرنے والا نہیں مناظرہ اپنی جگہ ایک ضرورت ہے اور دعوت کا ایک عظیم حصہ ہے دلائل سے مرقہ ہونا تو میں یہ بات کر رہا تھا نبی ابراہیم علیہ و سلام و کو وہ کہتا ہے انا اوہی و امید و میں بھی چند کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں تو وہ اس کا جواب ہی نہیں دیتے یہ کسی مناظر کا کام نہیں ہے یہ نبی کا کام ہے علیہ اللہ اسلام کیونکہ وہ بچانا چاہتا ہے اس کو تو دیکھ رہا ہے کہ یہ معاند ہے یہ تو ڈٹ گیا ہے دوسرے معاندین تو نہیں ہے نا پبلک میں ہو سکتا ہے کوئی مان لے لیا ہے رقین اللہ کو بدلتے ہیں اس کے جواب بی سیوں سے ابراہیم کے پاس علیہ السلام اسلام وہ یہ چاہتے ہیں کہ بحث طبیل نہ ہو بلکہ لوگوں کو ایک ایسی دلیل ملے کہ لوگ یکسم اپنے اللہ کی طرف پھلتے اور ہمل کی آگ سے بچ جائیں اس طرح موسا علیہ صلاف و ان کو جب پوچھتا فما بال القرون اللہ پھر آؤں پہلو کا کیا معاملہ بتا جو پہلے گزر گئے ان کا کیا حکم ہے جیسے آج کسی حق کی بات کرنے والے تصوف کا رب کرنے والے کو پوچھا جائے کیا اسمین کا کیا حکم ہے جامع اللہ کا کیا حکم ہے فلانے فلانے کا کیا حکم عند ربی ربی فی کتاب لا ولا وہ گزر چکے ان کا علم اللہ کے ہاں مکتوب ہے محفوظ ہے اللہ کبار پتہ نہ کبھی بھولتا ہے نہ کبھی غلطی کرتا ہے بس تن ہوئی تن بات اپنی جو کر رہے اللہ کے وجود پر, جو پر بات کر رہے ہے, یہ ہے حق تو یہاں پر یہ بات جو ہے سب سے پہلے سفر سے سنی پھر میں نے ڈاکٹر حبیب سے سنی حبیب اللہ ایرانی سے وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے پہ رہنا ضروری ہے یعنی کہ آج اصلاح ہوگی بس مرنے کے وقت تک اصلاح ہوگی نہیں اس ایمان کو پانی دینا اور اس ایمان کی رکھوالی کرنا مومن کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ کام ہے سب سے ڈر کر اسے کشش کام ہے اور اس کو اسی طرح اللہ کے پاس تناار درخت بنا کر لے جانا یہ ایمان کی کامیابی ہے وہ کرنے کہ دعوت میں ہم صرف جھگڑا کرتے ہیں جھگڑے کے لیے نہیں ہے دعوت. دعوت جھگڑا نہیں ہے جھگڑا دعوت میں ہے بجا دل ہوں بلتی یاسن انداز سے جواب دینا ہے باطم کے شبہات کا باطم کے دلائل کا جواب دینا ہے مگر یہ نہیں کہ صرف جھگڑا ہے دعوت دعوت لوگوں کو بچانا ہے آگ سے تو ایک ہو گیا دوسرا گروپ ہو گیا غیر معاہدین جو معنودین نہیں ہے یا تو یہ ہے تو شبہ لا ہے لاحق ہے یا یہ کہ وہ غفلت میں کسی چیز سے پہچانے سے فائدے کی امید ہے غیر غیرمواندین میں دو قسمیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن میں للہ ہیت چپکتی ہے وہ بے شک گمراہ گروہ میں سے کیوں رہوں میں سے کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دنیا اللہ کے لیے دشمنی بھی مول لیتے ہیں اللہ کے لیے خیرات صدقہ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے رشتے ناطے کو کرتے اللہ کے لیے کچھ وہ دنیا کے اعتبار سے نقصان اٹھاتے یہ شخص سب سے زیادہ کام کا شخص ہے غیر الدین یہ شخص ہے جو ایمان کی دعوت میں بہت محنت کا مستحق ہے ہاں وہ برے علی کہلاتا ہو عیشیا کہ وہ کوئی عیسائی ہو جوہری ہو جس میں اللہ کے لیے دنیا کو تج دینے کی صفت موجود ہے اس کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت عزت سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اپنے آپ کو صرف روخ کرنا چاہتا ہے کتنا بھی جاہل ہے صرف کتنا بھی اس میں ہے اس کے اوپر خوب محنت ہونی چاہیے ایک وہ ہے جو عقلی بصیرت میں کسی سے کم نہیں جب عقل کے ساتھ بات کرتا ہے کو بھی ثابت کر دیتا ہے حتیٰ کہ ایک کافر ہو کر کتاب لکھتا ہے سو عظیم شخصیتیں سب سے پہلے کس کو لاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عیسائی کی عقلی بصیرت دیکھیے کتنی سفرتا یہ اتنا بد نصیب ہے کہ یہ کہتا جو معیار میں نے مقرر کیا کہ کون شخص عظیم ترین ہو سکتا ہے اس معیار پر میں چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ سلاق و السلام کو سب سے پہلے درج کروں عظیم سو عظیم شخصیتوں میں مگر مجھے محمد رسول اللہ کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر پورا اترتا کوئی دکھائی نہیں ہے یہ انصاف بھی اس میں ہے اپنی بصیرت بھی ہے نندا یہ ففر کافر تو کافر کا اپنی بصیرت ابو طالب سے بڑھ کر کس میں ہوگی کتنی اپنی بصیرت نبی اقبام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور ان کے دین کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے ایمانی بصیرت زیادہ نہیں ہوئی لندہیت نہیں آئی اللہ سے خوف نہیں آیا تو معاشرے کے خوف سے بڑھ گئے معاشرے کے روب سے بڑھ گئے معاشرے کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھ گئے یہ اہمی ایمان کی نشانی یا جی کافر مودی ہو تو اس کو چمٹ جائیے اس کے بچنے کے بہت امکانات دعوت میں یہ عظیم رختہ اللہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص آ جائے بہت امکان ایسے ہی شخص ہمیشہ آئے ہیں اور ایسے ہی ہر روز عیسائیوں کے لوگ دڑا دڑھ مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ اقرب مسلمانوں کے ساتھ قرآن نے جیسے کہا اللہ پاک نے تو یہ چیز بہت اہم ہے دیکھنی چاہیے دوسرا کیسر مجھے نظر آتا ہے تاریخ میں دوسرا عظیم بد نفیم جس میں ایمانی بصیرت تو نہ تھی اپنی بصیرت یہ تھی کہ اس نے ابو سفیان سے چند سوالات اوے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سوالات کے بعد سوائے اس کے کچھ جواب ہی نہیں بنتا تھا ایسے نکھار کر اس نے حق کو نکال لیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ جہاں کیسر آج کھڑا ہے جہاں اس کے قدر اس وقت زمین پر موجود ہے اس جگہ پر کچھ دیر نہیں کہ یہ نبی حاکم ہو کر رہے گا مگر درد نصیبی کی انتہا ہے کہ یہ شخص ہے اللہ والا نہ ہو سکا اس میں اللہ کی محبت اللہ کا خوف دنیا کے خوف اور دنیا کی محبت سے بڑھ نہ سکا اس نے محل میں کھڑے ہو کر صحیح بخاری کی روایت ہے لوگوں کو بلایا اور بلا کر یہ دیکھا کہ میری دنیا بھی بچ جائے دین بھی بچ جائے کیا آج بھی یہی نفاق برباد کل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے اس میں بھی نفاق تھا بدترین کیونکہ میں نفاق بھی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ نفاق کی بدترین شکل تھی اس میں تمام سرداروں کو بلایا بڑے بڑے لوگ جو اس کی قوم کے تھے جس کو سجدہ کرتے تھے بالکلی میں کھڑا وہ محل کی اور کہنے لگا اے روم والوں کیا خیر میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہو اپنے بادشاہ کی بات کو وہ ہر سے آخر سمجھتے تھے وہ اس کی عبادت کرتے تھے یہ ان کا بابو تھا ان نے کہا بتائیے کہا اس نبی پر ایمان لے آؤ السلام سدا وبی و امی اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی عبادت کے تمام عقیدوں سے باہر ہو گئے لوگ وقت کی گڑوں کی طرح کارڑوں کی طرف دوڑے جو اس نے پہلے بند کر رکھے تھے کہ اس کا کام نہ تمام ہو جائے اس نے دیکھا کہ قوم اور یہ بادشاہ اور یہ تاج اور یہ دنیا کی ساری کی ساری رونق یہ تو میرے پاس نہ رہے گی اس میں کہا ان کو واپس لاؤ لوگوں کو واپس لایا گیا جو لوگ بھی اس پر مقرر ہے واپس لائے اس میں کہا میری بات سنو میں نے تمہارا ایمان آزمایا تھا ان سب نے اس کو سجدہ دیا یہ ہے بد نصیبی کی چوٹی للہیت جس غیر معالد میں ہو وہ اللہ اس سے سمجھ جائیے اس سے رسک سے نرمی سے کام لیجئے للہ اپنے اندر جھانتے رہیے کہ اگر یہ نہیں آ رہا تو یہ میری تو خرابی نہیں ہے اللہ کیوں بار بار اپنے نبی کو علیہ السلاق و کو تسلیہ دیتا ہے لَا اللہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے یہ ظالم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اس کی آیات کو نبی علیہ السلام کو کیا پریشانی لاحق ہوتی تھی یہی کہ شاید میں وہ کر نہیں سکا جو مجھے کرنا چاہیے مجھے لاحق ہوتی ہے آپ کو لاحق ہوتی ہے کیا دعوت مذاق ہے کیا دعوت چھوٹی سی بات ہے ایک دائی بات کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا سینئر ہے وہ آپ سے علم میں زیادہ ہے عمل میں زیادہ ہے تقو میں ہے یہ نہیں آپ نے خود اسے اپنا نمائندہ بنا لیا جب وہ بات کر رہا ہوتا تو سب کو زبردست بے نہیں ہوتی بے قراری کہ میں بات کروں و اللہ اگر اس دائی کو بھی علم ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ دعوت کا بوجھ کتنا ہے سنول علیہ کا ہم تیرے اوپر ایک بوجھل بات ڈالنے والے ہیں کمر توڑ دینے والا بوجھ علماء مفسرین نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرقا بلفل جب یہ بات سنی کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو قوم کی آنکھوں کے تارے تھے سر کا تاج تھے اب صادق الامین تھے کہا امو خریدی یا ہوں مجھے وہ نکال دیں گے کہا جو بھی یہ بات لے کر آیا جو اللہ نے تجھے دی ہے اس کی دشمنی کی گئی اور کاش کے میں اس وقت جگہ ہوتا جوان ہوتا تیری مدد کرتا بھرپور مدد جب تیری کو ہم مجھے نکال دیں یہ دعوت ورلہ وہ لوگ سمجھے نہیں ویسے میں کبھی یہ کہا کرتا تھا اپنے سجرگ کے کرتا کہ اگر ڈاکٹر کو پتا چل جائے نا کہ اس کا منصب کیا ہے تو میڈیکل کالجوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر داخل کرنا شروع کیا جائے لوگ ڈاکٹر نہ بنے اسی طرح دائی کو پتہ چل جائے کہ دائی سے کیا سوال ہونے والا ہے اور وہ کس امانت کو اٹھا کر پھر رہا ہے اور کس چیز کو اپنے سے لوگوں تک منتقل کر رہا ہے تو نہ گزرے یہ لائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلے پر کھڑے ہوتے سینا مبارک سے ہندیا کے پکنے کی سی آواز آتی رہتی رونے کی وجہ سے سجنا اتنا ہوتا کہ رضی اللہ تعالی کرتی کر سورج العراف در کر میں یعنی وہ حکم دے جو معروف ہو اسی لیے علی کا قول ہے بخاری نے رضی اللہ تعالیٰ کو کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو اتوئی تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو لوگ جا دے ایک آدمی جو ہے اس کے مشتبہ کو دیکھ جس کو تو دعوت دے رہا ہے وہ ابھی مجمل ایمان پر ہے ابھی بےچارے کو کچھ دین کا پتہ نہیں تو اس پر وہ بوجھ ڈال رہا ہے جو فقہا کے لائق ہے اسے دوڑانا چاہتا ہے تو چاہتا ہے اللہ اللہ کے کی, کی تقدیر کی جائے معروف سے مطابق دے جاہلوں کے مطابق گفتگو بے جا بحث یہ دل کو مردہ کرتی ہے اور آدمی کے قیمتی وقت کو جو ایک ساتھ ہے دل کی ایک گھڑی ہے وہ کھا جاتی ہے وَإِمَّا اگر شیطان کی طرف سے کوئی نز آ جائے کوئی بس وسا آ جائے فَسْتَ اللہ، تو اللہ کی پناہ پکڑ ان سمی ان علیم ادھر اص سمی العلیم نہیں آیا ابن نے کثیر رحیم اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ یہاں اب سمی العلیم اس لیے آ ہے کہ وہاں پر صرف یہ ہے کہ ان سے عار غلی جاہرین جاہلوں سے احراض کر یہاں جو سورج سجگا میں بیان کیا گیا وقت یہ ہے برائی سے کنارہ کشی کرنا یہ آسان ہے برائی کے مقابلے میں بھلائی کھڑی کرنا یہ بہرحال انہی کا حصہ ہے جو زو حس عظیم ہوتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں ہے تو جمہوریت کفر مگر پاکستان میں اسلامی حکومت لانے کا اور کوئی طریقہ نہیں اللہ کے بندو تم قرآن کی اس آد کو اگت کر رہے ہو اگر یہ خوش ہے یہ صحیح گیا ہے تو یہ بھلائی کیسے لا سکتی ہے ہمیں جواب دو ہے تو یہ غنڈا گردی مگر اس کا علاج یہی ہے بھئی اگر علاج ہے تو گنڈا گردی نہیں تم غلط سمجھ رہے تم جہاد کو گنڈا گردی شاید کہہ رہے اور اگر یہ واقع گردی ہے تو یہ کبھی بھی علاج نہیں ہے ایک برائی کو مٹا کر دوسری برائی لے آنا یہ کوئی اسلام نہیں کم از کم برائی میں کمی ہو اسلح اور برائی مدد اور بھلائی یاد ہے یہ تو اصل کامل اصلاح اسلحا سے آپ یہ خیال کریں کہ بد اخلاقی بدتمیزی اور وہ کام جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے صالحین کا یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے مگر اس وقت ہم مجبور ہے یہی علاج ہے تو یہ بات قرآن اور سنت کے ساتھ زبردست متصادر ہے اس بات کی قرآن و سنت میں کوئی جگہ سرے سے ہے ہی نہیں دفاع بالتی نتیجہ اس کا یہ لکھنے کا کہ تیرا جو دشمن ہے وہ تیرا گرم جوش جوش بن جائے گا کہ یہ انسان ہے اس میں کون سا دل ہے فریشے کا دل ہے میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں یہ میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم اس درجے پر ہے جاہلی جاہلوں سے رہاس کر تاکہ وہ نہ ہو ڈر کس چیز کا جہالت میں الجھنے کی وجہ ایک آدمی صرف غیر موان ہے معاند نہیں میں کہتا کہ ہاتھ کو سمجھنے کے بعد باطل پر جٹا ہوا اور باطل کو پھیلانے والا اور باطل کا جنڈا اٹھانے والا نہیں ہے حق کے راستے میں حائل نہیں ہوتا ابو طالب کی طرح ہے. کیسر کی طرح اور اس انگریز کی طرح ہے جس نے سو عظیم شخصیتوں میں سب سے پہلے محمد رسول کو چنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یہ اس کے ساتھ الجھنا یہ عقل کی باتیں کرے گا اس میں دو فتنے ایک تو, تو اس کے عقل کی وجہ سے فتنا زیادہ ہوگا کہ یار اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی ڈرمی ہونی چاہیے کفر کے باوجود جیسے ابو طالب کے بارے میں بہت لوگ فسر گئے بہت لوگ کیسر کے بارے میں پھسر گئے صحیح بخاری کی میں نے ترجمہ اور تھوڑی بہت شرح دیکھی کسی حنسی مدرسے سے چھپی ہوئی ہے تو اس میں نیچے لکھا تھا کہ کیسر مسلم تھا ان دلات کا سر یہ <تصفح> ایک کتنا یہ اس کی عقل اور اس کی بصیرت کیونکہ ایمان تو اس میں ہے اللہ سے تو ڈرتا نہیں معاشرے سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے محبت کرتا نہیں معاشرے سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ وہی بات ہے کہ تم نے یہ جو بت پوجے ہے ابراہیم کہتے مبت ابئی کم پھر حیات آفر دنیا دنیا کی زندگانی میں تمہاری معدت محبت, محبت جوڑ قائم رکھنے کے لیے تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں دیتے یہ پوجے جانے کے لائق نہیں ہے قبروں پر نظروں میں آج غیر اللہ کی پکار لگانے والے بھاول ہک بیڑا دھک اور فوج کے اندر یا علی مدد یعنی جیمبوں کا الہ علی کو بنا لیا اللہ ربی اللہ تعالی تعال اور باقی تمام ضروریات کے لیے مختلف علاح گڑ لیے یہ سارے کے سارے الہ گڑنے والے یہ ظالم یہ بدنسیب جان چکے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بالکل جان چکے آخر پیر فقیر جو دنیا کو تاویز دے کر صحت करता کرتا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اتنے پیسے خرچ کراتے جناب پہاڑوں میں جاتے وادیوں میں سنگلاس کٹانوں میں پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں اس شخص کے پاس के ملتی ہے है تقسیم کر رہا ہے جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس آتا ہے جب اس سے کوئی مرضی مہلک مرض راہک ہوتی ہے تو یہ صرف بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے پیسہ جہاں چوری ہے کہ پتہ نہ چلے پتہ اس وقت لگتا ہے جب بیڈ پر اس کے تمام سے تمام آغاز کا ساتھ چھوڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں مگر ایمان کفر پر بعض لوگوں نے اتنا پختہ کیا لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کہ جیسے ابو جال تھا ویسے ہو گئے تو ان کے ساتھ بقا ضائع نہ کیا جائے جو لوگ اپنی بصیرت رکھتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرے سے ڈرتے اللہ سے محبت نہیں کرتے معاشرے سے اس میں دو نقصان ہیں ایک ان کی ہمدردی پیدا ہوگی ایک یہ کہ چر آ کر آپ ان کی طرح بد بداخلاق ہو جائے گے جو کہ بالکل جائز نہیں ہے یہ تبلیغ میرے باپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا فریضہ ہے جو میرا سرو کر دیا گیا ہے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا بل تقبلہ علیہ بادین اس تبلیغ دین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بڑھا لے یا کم کر لیں اس لیے ہوگا یقیناً نبی کو ہیرتا ہے کہ دنیا ساری بچ جائے ضلع میں نہیں کرتا اللہ اس کی خطا وہی ہوتی ہے کہ وہ نیتی سے ایک ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ اصلاح فرما دیتا ہے। اگر یہ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں تبلیغ دین لیں جمین ہم اپنے اس نبی محمد کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و علی وسلم ابھی بمی ایسا کرنے سے اتنا مشکل کام ہے کہ چاہیے راتوں کو نیند اڑ جائے وہاں جو میں نے بات کہی وہ تو سنت کے مطابق مجھے کہنی نہیں چاہیے ہو سکتا ہے کہ میری بات کی خشونت اور سختی کی وجہ سے کچھ لوگ دین سے بھاگ گئے اب مجھے قیامت کے دن سوال ہو جائے میں کیا جواب دوں گا رونا شروع کر دے نیند بھول جائے گرم بستر جو ہے وہ کسی صورت چہر نہ دے سکے اٹھ وضو بنائے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور کبھی یہ کیفیت ہم پر ساری ہی مبلغ بنے پھرتے ہیں اور بڑے دلائل ہمیں یاد ہیں اور بس مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ جھگڑا کرنا جھگڑا کرنا نہیں ہے تبلیغ جھگڑا اس کا ایک جزو آزم ہے وجا دن بلتی دلائل کو سیکھنا فرض میں بننے پر علم کو سیکھنا مگر تبلیغ اسلم خود کو بچانے کے لیے سب سے پہلے پوری تم نعرا پھر لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ مجھے سنے دیکھے حق بات پر ایمان لانے اس پر جانے اور اسی پر سے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک کہ ہماری روح اس حال میں پرواز کرے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب الجلاد علیہ کرام کے الہ واحد ہونے پر محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سریعت کے ہر سر سے آخر نجات کا راستہ ہونے پر بالکل راضی اور مضمین ہو it will land again. Jung.